تقبیر نار رسال نارے تحقیر مذہب حق اے لے سنت و جماعت حضرت علامہ فیض احمد اویسی او علماء لے سنت و جماعت درو شری بابا جی کے لیے میں آیا ہوں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیا آپ خوش ہو جائیں گے کہ نہیں جو خوش ہو جائیں گے آج کھڑا کریں الحمد للہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول الله والذين معه شداوا على الكفار رحم الله بينهم صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الامين نحن الى ذلك من الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والامنين والمطمئنين ان دوستو آپ کو معلوم ہے گزشتہ شب ہمارے حافظ الحاج محمد عبد الوحی صاحب محفل ناد تقریبا صبح نما نماز تک رہی ما اللہ تو ہم بھی چونکہ ان کے ساتھی ہیں رفیق ہیں تو جیسے وہ جاگتے رہے ہمیں بھی جاگنا پڑا تو پھر رات کا جاگنا ہمارے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ پھر دن کو لوگ نہیں چھوڑتے کہ بھئی مال آیا تو ہے تو مفت مل گیا ہے چلو کوئی باتیں سمجھ لیں سمجھا لیں تو جمعہ کا دن تھا خصوصیت سے سارا دن وہ بھی گزر گیا اب حضرت حاجی صاحب کا حکم تو میرے لیے ضروری ہوتا ہے واجب التعمیر تو واجب التعمیر حکم کے مطابق حاضر ہو گیا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے یا جتنا ہی اللہ مجھے توفیق بخشے گا جو حضرت نے فرمایا ہے نا کہ کے اکبر دا پھر آپ زور سے کہہ دینا صدیق کے اکبر دا زور سے بولتے صدی کے اکبر دا اس کو میں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا امید ہے آپ اس کو سنیں گے اور دل میں لکھیں گے یاد کریں گے بلکہ مخالف کو بھی سمجھائیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نمبر دیا ہے کیوں دیا ہے یہ <سلام> حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو نمبر ہے یہ <سلام> نمبر دیا ہوا ہے کسی معمولی نہیں بلکہ جہاں نبی پاک کی مہر ثبت ہو جائے اللہ کہتا ہے اب ہو گیا بس ہو گیا <سلام> <سلام> جو اللہ کریم نے کہا کہا کہ میرے حبیب تھی نے کہہ دیا بس ہو گیا ہو گیا بس ہو گیا اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے کوئی ان سے تنسیخ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں اب میں دو چار دلیل عرض کروں گا کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں سارا دن بھی ایسا گزرا ہے رات بھی ایسی گزری ہے لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ تک یہ بات ضرور پہنچے گی اللہ کریم نے فرمایا یہ آج کے نہیں یہ ازل سے حبیب کے ساتھ قرب میں جو ہے جو حضور کے قرب میں زیادہ ہوتا ہے اسی کا نمبر اول ہوتا ہے یعنی یہ پہلی دلیل آپ سمجھنے دین میں ڈالیں کہ نماز روزے سے اولیت نہیں ملی روزے زکاط سے اولیت نہیں ملی ہمارا عقیدہ ہے قرب رسول سے اولیت ملی قرب اس کو آپ سمجھیں گے مخالف بھی سمجھے گا اور یہ ایک مشاہدہ ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو بجن ہے انکار کی ضرورت نہیں اللہ نے کہا جتنا قرب میرے محبوب کا صدیق کو ملا کسی کو ملائی نہیں سوچو اس کو سوچو قرب رسول کا نام بلندی ہے قرب رسول آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ کروڑوں ذری ملے نبی پاک ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے یہ تو آپ کو قیدا معلوم ہے نا اجمیری ہوں جیلانی ہوں سوروردی ہوں نقش بندی ہوں جتنا ولی ہے تمام کی انتہا ہوگی اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی کے مرتبے کی ابتدا ہوگی اس کا نقطہ بھی یہی ہے کہ ان کی لاکھوں سال کی عبادت ایک طرف میرے یار کا ایک بار دیکھنا ایک طرف اور کیجئے وہ ساری رات جاگے سارا دن روزے رکھیں ان کو سو سال مل جائیں عبادت میں مشغول رہے اللہ کریم نے فرمایا ان کی ان کی جتنی عبادت ہے ان کی انتہا ہوگی میرے یار کی ایک نگاہ کی ابتدا ہوگی ایک بار دیکھ لیا صا کسے کہتے ہیں صحابی ہاں کوئی متو تل بھی تروی والے کو نہیں کہتے صحابی کسی دین کے بہت بڑے مرتبے کو حاصل کرنے والے کو نہیں کہتے بھی کہتے ہیں جو ایک سکنٹ سونے کے ساتھ بیٹھ جائے نگاہ پر گئی صحابی بن گیا پر نبی نہ ہے تو اس پر میرے یار کی نگاہ پڑ گئی ہاں جس کی میرے حبیب کی نگاہ پڑ گئی اور اس کی میرے حبیب پر نگاہ پڑ گئی ادھر بھی نگاہ ہے ادھر بھی نگاہ ہے کے ملنے کا نام صحابیت ہو گیا اللہ نے فرمایا بس یہ ایسا مرتبہ ہے کہ کوئی وری غوش کتب نہیں پا سکتا میں نے کہا اب غور کرو کہ میرے سدھی کو سونے مستفا کا کتنا قرب نصیب ہوا جب کہ میرے حضور کے ہاں چہرے پر تب تک, تک کے دیکھ رہے ہیں غار میں جائیں تو تب تک, تک کے دیکھیں مزار میں جائیں تو تب تک, تک کے دیکھیں اور ہجرت سے پہلے ابتدا اسلام کی کریں تو تک تک کے دیکھیں جب اسے اسلام نصیب ہوا تو حضرت علی اگست صحیح ان کو بھی یہ اسلام کی دولت ابتدا ان ملی لیکن ان کو بچپنے میں ملی وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں صدیق تو یار کے قریب بیٹھا ہی ہے اللہ نے کہا یہ دیکھ رہا ہے میں مرتبے بڑھا رہا ہوں صدیق کا نمبر اول اسی لیے <laughs> رضی اللہ قرب رسول ہے قرب رسول ہے قرب رسول کا نام مرتبہ کے بلندی کا نتیجہ ہے علی اور خدا حضرت فاروق کے لیے اتنا قرب نہیں پا سکا آپ ادھر دیکھیں نا یہ تو خدا نہ کرے کہ بمب آ نہ جائیں اگر آ بھی جائے تو پھر آپ زینت مسجد چھوڑ جائیں گے وہ تو ٹان ٹان کرتے رہیں گے ہم اپنی ٹا کریں <تصفح> اُن کی اپنی ہماری اپنی اللہ اکبر شبہ جگہ یہ قرب یہ یاد رکھنا قرب قرب ایسا ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ علی کو اتنا نہیں کیونکہ علی جنگ لڑ رہا ہے میرا سدھی گھٹنے سے گھٹنے مل کے بیٹھا ہوا ہے آپ غذات کو پڑھیں آپ سیرت کو پڑھیں آپ کتابوں کا مطالعہ کریں ارے خسوا عہد ہو یا ہنین ہو یا بدر ہو یا تبوک ہو ہر ہاں صحابی اپنے اپنے مقام پہ مورچے پہ کھڑا ہے لیکن حضور نے کہا صدیق کو تو میرے پاس بیٹھنے دو <سلام> <سلام> <سلام> صدیق تو میرے پاس ہی بیٹھا رہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے تو پہلی دلیل میں نے دی ہے چلتے چلتے آج اس کی تفصیل کروں پھر اسی میں وقت گزرے گا آپ سمجھدار ہیں کہ قرب ملا تو سدیق کو ملا یا آج نہیں ملا میں تو بخاری میں پڑھا حضور نے فرمایا یہ آج نہیں بلکہ عالم ارواح میں دیکھیں عالم ارواح میں بھی میرا صدیق میرے ساتھ تھا عالم ارواح میں دیکھیں کیونکہ میں حدیث بخاری کی پڑھتا ہوں الروا ہو جنو حضور بھی پاک نے ارشاد فرمایا جیسے یہاں پہ ٹولیاں بنائے ہوئے ہو بریل بھی بنے پھیلے ہو چشتی بنے بھی رہے ہو کادری ہو چشتی ہو سہر ہو نکش بندی ہو ارے جیسے یہاں گروہ گروہ میں ہو وہاں بھی اجنیری کے قریب بیٹھا ہے کوئی غوث جیلانی کے قریب بیٹھا ہے کوئی احمد رضا کے قریب بیٹھا ہے کوئی سردار احمد کے ساتھ بیٹھا ہے اور کوئی بہادری نقش بند کے ساتھ بیٹھا ہے کوئی مجدد مجد السانی کے ساتھ بیٹھا ہے تو اب حدیث کا ارشاد سنیے فرمایا ادا تارفا ای طرف دنیا میں جب اس کو جھلک عالم ارواح کی ملی تو یہاں بھی اس سے وہ مانوس ہو گیا تو از تنا کرا ایک وہاں جھگڑا ہے تو یہاں بھی جھگڑا ہے کہہ دو سبحان اللہ تارفا ای تلفا وہاں پیار ہے تو یہاں بھی پیار ہے وہاں انکار ہے تو یہاں بھی انکار ہے تو آ تو خوش قسمت ہے کہ وہاں بھی ولیوں سے پیار کرتے تھے وہاں بھی آپ محبوب سے پیار تھا یہاں بھی تمہیں محبوب سے پیار ہے اب اس الواہ جنود دوں مجھ کو دیکھو کہ جب سے الواہ ارواح کی تخلیق ہوئی اللہ کے حبیب نے کہا صدیق میرے ساتھ تھا عمر میرے ساتھ تھا صحابیوں کا نمبر کیوں بڑھ گیا کہ وہ میرے ساتھ تھے جتنا جس کو قرب ادھر ملا اتنا قرب اس کو ادھر ملا تو اس قرب کو آپ دیکھ سمیٹتے جائیے کہ یہ قرب ایسا ہے آج سے شروع ہوا تو جنی رو نیچے نیچے اترتے آئے آپ نیچے اتر کے آئے ہیں کہ نہیں اور سب سے پکڑی نیند نہ کرو میں نیند تو میں کروں نا یا حافظ بروئی صاحب کریں تو آپ نیند نہ کرنا کیونکہ میں اس لیے آپ کو یہ دلائل مسائل پیش کر رہا ہوں کہ آپ مناظر بن جائیں کہ بھائی دیکھو نمبر کا قرب کا علی ہے عالم ارواہ میں وہ چوتھے نمبر پر صدیق بیٹھا ہے پہلے نمبر پر یہ عالم اروا ہے پھر عالم اروا سے نیچے اتر رہے ہو چھچی فسٹ تک میرے نبی پاپ سرسم کے ساتھ سدھی کے اکبر عالم اروا میں کٹھے ہو کے چلے آ رہے ہیں کہے تو ال میں ہیں تو یار کے رہے اور اگر میساک میں ہیں تو یار کے رہے اور اگر آئے ہیں عالمی دنیا میں تو یار کے رہے اگر کار میں ہے تو یار کے رہے اور اگر مزار میں ہے تو یار کے رہے تو یہی پر بے ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے یہ تھا پہلا سبق کیونکہ میں ہوں سب کی میں پڑھاتا ہوں مولبے اور ان کو میں دیتا ہوں سبق تو میں آپ کو بھی یہ پہلا سبق دے چکا کہ ہمارے دلائل میں نہ نماز نہ روزہ ہمارے دلائل میں نہ حجز ہمارے دلائل میں تو ہے قرب حبیب نگاہ رسول علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو آگے آپ جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے یہ مضمون بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرب رسول ہے تو صدیق کو نصیب ہے غزوات کا مطالعہ کریں گے یہی بات ملے گی علم ارواح کو دیکھیں گے یہی بات ملے گی دنیا میں دیکھیں گے یہی بات ملے گی تجارت کے کام کریں گے تو یہی بات ملے گی تجارت پہ جا رہا ہے صدیق تو میرا رسول بھی تجارت پہ جا رہا ہے جت میں ہیں تو کٹھے اور اگر دنیا کے کاروبار میں ہے تو کٹھے اگر گھر میں ہیں تو ادھر صدیق کا گھر ہے تو ادھر مستفا کا گھر ہے تو پیدائشی طور بھی کٹھے ہیں تو کیا تک کٹھے ہیں کیا مت میں فرما کہ جب اٹھیں گے کیا تھے دائیں پر صدیق ہوگا تو بائیں طرف فاروق آدم ہوگا ادھر بھی تو قرب کو آپ ملا لیں گے انشاءاللہ کام بن جائے گا یہ پہلے دلائل میں ہماری ایک دلیل ہے تو آپ اس کو سمجھے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نمبر اول واقعی اور دلائل رہنے سے وقت تھوڑا سا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دو چار سبق یاد آ گئے کام بن جائے گا دلیلیں آپ کو سمجھ جائیں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مسلح بچھا دیا یہ بھی ہماری دلیل ہے میں آپ کو بتائیں حضور بھی کے وقت فرمایا کے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہو نماز پڑھائے آپ کو پتہ ہے کہ علی المرزا شر خدا کا گھر مصطفیٰ کے گھر کے قریب ہے علی المرزا خدا کا گھر حضور نبی پاک کے گھر کے اب بھی قریب ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں ادھر صدیقہ کا گھر ہے ادھر زہرا کا گھر ہے گھر دونوں قریب ہیں فرمایا میں میری نیابت میں کو نہیں میرے یار کو بلاؤ جب تک کہ مجھے سیت نہیں ہوتی میرا صدیق میرے مسئلے پہ کھڑا ہو جائے <سلام> میں اس مسلے کو صدیق کے سے دیکھنا چاہتا ہوں جاتے جاتے حضور نے جو اپنی مسجد کا امام بنا دیا فرمایا میری مسجد کا امام بھی صدیق ہے میری امت کا امام بھی صدیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرزہ شیر خدا موجود تھے حضرت فاروق کے اعظم نے جو پرانے شروع کر دی حضور حجرے سے نکل کر فرماتے ہیں کون پڑھا رہا ہے آج کی یار فاروق پڑھا رہے ہیں فرمایا کوئی ضرورت نہیں نہ اللہ چاہتا ہے نہ میں چاہتا ہوں نہ خدائی چاہتی ہے چاہتے ہیں تو صدیق کو چاہتے ہیں جب تک میرا صدیق مسلح پر نہ آئے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ نماز پڑھائے یہ نبی کریم سلسم جاتے جاتے آج صدیق کو کو جو مسلح دے رہے ہیں سرمایہ نماز کا امام بھی سدھی گئے تو امت کے کام کا امام بھی سدھی ہے۔ یارو میرے عزیزو کئی دلینے اور بھی بنتی چلی جائیں گی لیکن میرے دوستوں اتنا اس پر اکتفاق کر کے آپ کو میں ان کے عقیدے پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں آپ کو مسئلے سمجھ جائیں گے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہی جو صدیق کا ہے اور وہی عقیدہ ہمارا جو فاروق کا ہے وہی ہمارا عقیدہ جو عثمان کا ہے وہی عقیدہ ہمارا جو علی کا ہے جو صحابی کا عقیدہ ہے وہ ہمارا ہم صحابیوں والا کیدا رکھتے ہیں وہابیوں والا نہیں سبحان اللہ کہ دو سبحان اللہ <تصفيق> اور جڑ کے قید ہو تکڑے ہو کے قید ہو سبحان اللہ کیونکہ ہمیں جو عقائد ملے ہیں اللہ صبح صحابیوں والے عقیدے ملے ہیں بس یہ مختصر سا مضمون ہوگا آپ کو سمجھ آیا کیوں سمجھدارے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری خدائی کے ایمان کو اور میرے صدیق کے اکبر کے ایمان کو اعتراضوں میں رکھو تو فرمایا میرا صدیق کا ایمان بھر جائے گا سبحان اللہ <laughs> <laughs> یہ تو مسلم مسئلہ ہے سرکار نے فرمایا تمام ممنو کے ایمان ایک پلڑے میں ایک دوسرے پلڑے میں میرے صدیق کا ایمان ایمان سے مراد ہے وہی مرتبہ بلندی ورنہ ہمارے نزدیک ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے یہ لما جانتے ہیں فرمایا ایک طرف صدیق کا ایمان ہے ایک طرف تمام دنیا کا ایمان ہے لا راجہ ایمان و ابھی باکر ایمان ابو بکر کا بڑھ جائے گا ان کی قدر بڑھ جائے گی یہ بات بتاتی ہے کہ حضور کو صدیقہ کا عقیدہ پیارا ہے میرے اللہ کو صدیقہ عقیدہ پیارا ہے میرے تمام جتنا امبیا اولیاء ہے ان کو پیارا ہے تو صدیق اکبر کا عقیدہ پیارا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے عزیروں صدیق کے اکبر نے دیکھا میں نے راوی کو کبھی نہیں دیکھا میں نے یار کو دیکھا یہ قیدا انہوں نے بتایا سنی کو کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ راوی کیسا ہے آپ کتنا ہی بلند بات کر دیں وہ جو ہے نا کاکے وہ کیا کہتے ہیں راوی کیسا ہے ہم کہتے ہیں راوی تو پوچھتا ہے راوی پوچھنے سے تو مسئلہ نہیں ہار ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ جھپکنے سے پہلے لا مکان پر گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں اور راوی کون تھا ابو جہل راوی کو نہیں دیکھا جاتا یار <سلام> کو دیکھا جاتا ہے یار کی بات کو دیکھا جاتا ہے عشق کو سامنے رکھو جو ساری بات تمہیں سمجھائے گی <سلام> کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صدیق کو جو غلیت ملی ہے وہ عشق کے صدقے سے ملی ہے اور عشق کے ایسا جہر ہے کہ اس کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی آپ کو میں مختصر رضو میں کہوں کہ جہاں عمل کی انتہا ہوگی وہاں علم کی ابتدا ہوگی جہاں علم کی انتہا ہوگی وہاں ایشکوراں ہو کی ابتدا ہوگی یہ سبق یاد کر لو یہ یاد کرنے کے لائق ہے کہ جہاں عمل کی انتہا ہوگی ساری رات زاہد پڑھ رہا ہے. حق ہوں حق ہوں اللہ ہو, اللہ ہوں اللہ کے حبیب کہتے ہیں سارے زاہد ایک طرف میرے عالم کا ایک منٹ ایک طرف <laughs> زاہد کا زاہد کا ساری رات وہ جاگتا ہے دن کو روزے رکھتا ہے عبادت میں مصروف ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو علم پر پڑا رہا ہے و سور علم تجارو سر علم ساعدن اگر وہ ایک زمہ پڑھائے خیر من یا الہی حکما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات وہ جاگتا رہا یہ ایک منٹ میں اپنے شگرد کو کہتا ہے بیڑیا پال لے، زرب یزر بزار بن بیڑیا پال نہ زریم سر نہ سرن بیڑیا پال یہ یہ یہ الفاظ یاد کرا رہا ہے اللہ کے حبیب پر کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم اس ساری رات کے جاگنے والے سے ایک منٹ اس کا مجھے زیادہ م حبوب لگ رہا ہے تو دیکھو اس کی ساری رات کا بیداری وہ تصویر کھڑکا رہا ہے وہ نفل پڑھ پڑ رہا ہے وہ عبادت میں مشغول ہے یہ صرف آ کے مسلح پہ بیٹھ گیا تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ اس کی انتہا ہوگی میرے عالم کی ابتدا ہوگی لیکن میرے عالم میں عشق ضروری ہے اسی لیے تو سننی عالم جیسا بھی ہوگا لیکن اس کے پاس عشق ضرور ہوگا مائشا مائشا گا یہ سمجھ رہے ہو نا بلکہ عالم تو عالم رہے سنی چھوٹا بچہ جو ہوگا اس کے پاس اس کے رسول ضرور ہوگا یہ میں بلوچستان سے لے کے اور پشاور سے آگے تک چیلنج کر گیا کہ ان کا بڈھا ہو جائے اس کے رسول نہیں ہوگا بڈھا ہو جائے مولبا بھی ہو بڈھا بھی ہو اور پھر وہ مدرس بھی ہو مو وہ مفسر بھی ہو یہ تجربہ کر لیں کہ سرکار کی شان سناتے رہو وہ سنتا رہے گا پھر کیڑے نکالتا رہے گا کہ حجیزیف ہے یہ ہے وہ ہے ہاں ان کو تو یہ بات یاد ہے اور میرے سننے کی بات حافظ جی کی محفل میں, میں دیکھ لے ادھر یار کا نعرہ ادھر یار کا نام آیا نہیں عاشق تڑپ کے کہتا ہے یار رسول اللہ عاشق طرف کے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ اپنے عشق میں ہے پیار میں ہے تو میں آپ کو اس طرح متوجہ کر رہا ہوں تھوڑی دیر میرے سب کو یاد کرنا تو اس سبق کو آپ کو اور زیادہ یاد کرنا ہے کہ جہاں علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں عشق کی ابتدا ہوتی ہے تو یہ جوہر ہے اسی لیے اس کے لیے ترے کیے جا رہے ہیں کبھی رجسٹر سے اور کبھی دفتر سے اور کبھی جہاد سے کبھی ریاض سے اور کبھی پاؤنڈ سے اور کبھی ڈالر سے مختلف طریقے کر کر کے تیرے دل سے سینے سے اس کی دولت کو مٹایا جا رہا ہے لیکن سنی کہتا ہے میں خود تو مٹ سکتا ہوں لیکن میرے دل سے یار کا عشق نہیں مٹ سکتا اس کو قابو کر لے اس کو مضبوط کر لے اور یہ ایسی جو جہاں پہ علم کی انتہا ہوگی وہاں عشق کی ابتدا ہوگی ایسے کرنی میرا پیر کیوں بازی رہ گیا کہہ دو عشق رسول سے ارے بلال کیوں بازی رہ گیا کہہ دو عشق رسول سے ارے تمام عاشقوں کا امام کون بن گیا کہہ دو صدیق دا پہلا نمبر عشق میں صدیق کا نمبر عشق میں صدی کے اکبر ہاں یہ اگر یہی لے بیٹھوں تو کافی دیر چلے گی حضور نے اس کا فیصلہ فرمایا ہے سیدنا سید صدی کا رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہے مشہور عزیز ہے مشکا شریف میں حضور یہ تارے جو چمک رہے ہیں ان تاروں جتنا کس کی لیے کیا ہوگی بابر مناک کے مشکا شریف میں گھر اگر غور کرو کیونکہ وقت مختصر سا ہے میں تو حافظ جی ساری رات جاگتے رہے میں بھی اور پھر صبح سویرے یہ تو تھوڑی دیر سو رہے ہوں گے ہم سو رہے تھے تو میں ان کو اٹھا کے لیا میں نے کہا چلو جی حاجی صاحب آپ کی زیارت کرنی ہے تو بھی کر لے میں بھی کر لوں رل مل کے حاجی صاحب کی زیارت کر رہے ہیں ورنہ تقریریں تو آپ سن چکے ہیں میں مقرر ہوں نہ میں کچھ ہوں کچھ بھی نہیں پر یاد یاد کر لے اس مسئلے کو اما نے عمر مومنی یہ سارے چمک رہے ہیں ان کی نیکیاں کس کی اس کے برابر ہوں گی معلوم ہوا کہ ہماری اما کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ یہ تاروں کو جانتے ہیں <laughs> ہماری اماں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ تاروں کو جانتے ہیں ہاں یہ نہیں یہ وہ سوال کرے گا ہاں جو چیز دیکھنے کے ہو تو میرے سے واپسی پر کوئی پوچھے کہ حافظ جی کی محفل میں کتنا پبلک تھی میں دیکھ کر بتاؤں گا کہ یارو سما بسا ہوا تھا وہ پوچھے کہ زینت المساجد میں کتنا لوگ تھے میں نے کہا مول بے ہی مول بے نظر آتے تھے اور دیکھو سنو نوجوان کو دھکا دو نہیں نہ کر دیکھا میرے سے آنکھ آنک ملا دیکھ لے کہ نیند کرنے میں نیند میں کروں تو کر کرے توجہ دے غور فرما ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں تارے تارے کتنا تارے چمک رہے ہیں تارے تارے ستارے کتنا گنتی کے بی بی پوچھتی ہے سدھی کے اکبر کی صاحبزادی پوچھتی ہے وہ سدی کا پوچھتی ہے آدما فاضرہ پوچھتی ہے تارے کتنا تارے کتنا تارے کے تارے تو اس لیے یہ جتنا تارے ہیں جتنا یہ بندے ہیں یا جتنا انسان ہیں ان کی نیکیاں ان کے برابر کون سا بندہ ہے جو اس کی نیکیاں اس کے برابر ہوں یہ بی بی کا ہے کہ نبی اوپر کو بھی جانتا ہے نبی نیچے کو بھی جانتا ہے سب کو جانتا ہے میں نے چیلنج کیا ایک بھابی کو اکبر. چیلنج کیا آپ بھی چیلنج سن لیں میں نے کہا ایک گھنٹے کی تیک ہی بتا دے میں تیرے ہاتھ پہ بھیات ہو جاؤں گا ایک گھنٹے کی جو اسلم مسلم بھائی آپ جو ہیں اللہ ادا کرتے رہے نماز پڑھتے رہے واض سنتے رہے ہیں پھر سنتے سنتے سنتے پتا نہیں آپ کی نیکی کتنا لاکھ ہوئی ڈے لاکھ ہوئی پانچ لاکھ ہوئی پچاس لاکھ ہوئی ارے تمہیں اپنی نیکی کا علم نہیں اس نبی کا علم دیکھ لے کہ کائنات پر دیکھ کر بتاتا ہے کہ تارے بھی میں جانتا ہوں ان کی گنتی کے مطابق میرے عمر فاروق کی نیکیاں ہیں دیکھ لے. علم مختالہ دیک حضرت حاجی صاحب بتا سکیں گے کہ رشوی کا علم کتنا ہے اور ذریف القادری کا علم کتنا ہے اور ابو داود صاحب کا علم کتنا ہے کیونکہ استاد کو اپنے شگرد کا علم ہوتا ہے اور تیرے نبی کو صرف اپنے صحابہ کے بارے میں علم نہیں ہے تیرے نبی کو تو کل کائنات کے لوگوں کے اعمال کا پتہ ہے کہ وہید کی نیکیاں کتنا ہے ابو داود کی نیکیاں کتنا ہے اور میری تیری کیا صحابہ کی نیکیاں کتنا ہے آپ نے چوٹر لگا دیا اور میں اوپر دیکھا تو نیچے دیکھا تو عمر کی نے ستاروں کے برابر نظر آ رہی ہے یہ وہی جانتا ہے جس کو اپنے جیب کی خبر ہوگی آپ جیب میں اپنے ہاتھ ڈالیں آپ کو پتا ہوگا کہ میرے پاس دس کا نوٹ ہے پندرہ ہے بیس ہے چالیس ہے مجھے کیا پتا ظریف اور کے پاس کتنا ہے تو یہ جو اپنی جیب ہے آپ یہ جانتا ہے میرے نبی کی جیب کو دیکھ لے <laughs> میرے نبی کے علم کو دیکھ لے اور پھر اس کے بعد ترا دن یہ پھرتا رہے بے شک پھرتا رہے لیکن اس کا انجام بھی بردم برباد دیکھتے رہ رہے ہو اور ان کے انجام بھی دیکھو گے کہ کیسے چمکتے ستارے آئے اور کیسے چمکتے ستارے جائیں گے دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا آپ نے محدث کو دیکھا گیا تو کیا چمکا کے گیا دیکھا آپ نے اپنے علماء کو کہ دنیا سے روسد ہوئے تو کیسے چمک سے گئے تھے عقیدے وہی رکھو جو سدی کا قیدا ہے فاروق کا قیدا ہے اب حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا نے کیا ہے یہ میرے فاروق کیا ہے مرمو منی محموم ہو گئی آخر ابا اب ابا ہے نا ابا پیارا لگتا ہے بھئی حضور تو کہتے میرے ابے کے لیے کہ وہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور خون سے لت پت ہوا پڑا تھا ماں ان کو بار بار کہتی بچہ بچہ بچہ صدیق جواب نہیں دے رہا تھا مار کھا رہا ہے میرے باپ کا نام نہیں لیتے ہیں تو فاروق کا نام لے رہے ہیں یہ دل میں ایک فطرت ہی تو اور تصور آیا حضور ہنس پڑے فرمایا عائشہ تو نے سمجھا ہی نہیں یہاں سنی کا کی مضبوط ہوتا ہے میرے عمر کی زندگی کی نیکیاں غار کی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو جو دو یہ ایک رات ایک راتیں گزری تین اب ایک رات کوئی لاکھ سال کی نہیں تھی تھی تو وہی دس پندرہ گھنٹے والی رات تھی گھر والی پر سرکار نے تمہیں سبق دیا ہے کہ جہاں ام کی انتہا ہوگی وہاں عشق صاحب کی ابتدا ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ اب پھر انوازنہ کیجیے علی کا امام عشق کا تو صدیق ہے عمر کے عشق امام ہے تو صدیق ہے امام ہے تو صدیق ہے صدیق پھر رہا ہے عمر نے کہا استاد پھر رہا ہے ہم نے کعبے کو نماز نہیں پڑھی ہم نے تو کعبے کے کعبے کو نماز پڑھی ہے یاد ہے نا یہ صرف اشارے کے دور کیونکہ آپ سارے سمجھدار ہیں کہ بھائی وہ جو آشرم مبشرہ بہت کا ٹکل لے رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب نماز میں کھڑے حضور نماز میں پھرے نا تو عمر عثمان علی المرزا آشرا مبشرہ پیچھے ہٹے پہلے پہلے ابو بکر صدی کے یار ادھر جا رہا ہے تو ہم نے تو ادھر ہی جانا ہے تو یہ تمام کے عشق کا امام عشق کا انتہا ہے تو عشق میں نمبر اول صدی کے اکبر وہی دولت سنی کو ملی ہے وہی دولت سنی کو ملی ہے سبحان اللہ یہ دولت آپ کو ملی ہے کیونکہ میرے دوستوں حضور نے فرمایا میرے سچے امتی کی نشانی یہی ہوگی کہ میرا نام آئے گا وہ پھولا سمائے گا یہ حضور نے پہلے چودہ سزا نشانی بتائی فرما میرا نام آئے گا میرا نام سنتے ہوئے اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اس کا چہرہ کیا خوش ہو جائے گا پھول جائے گا خوشی میں کہے گا سبحان اللہ یہ تمہیں عشق کی دولت ملی ہے اسی کو مضبوط رکھو تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ ہو تو حضرت حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ ہاں حضور کے علم و غیب کی بات مجھے بھی بات ایک کہنے دو یمن میں گئے حضرت صدیق اکبر تاجر تھے نا تھک تو نہیں گئے ہو تھک گئے ہو تو ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ آ گئے آ آو تسی تو تھکے ہی نہیں ہو تمہیں ہاتھ کیوں کھڑا کر رہے ہیں سوچ سوچ کے جواب دو چلو بھائی ٹھیک ہے نارا مارنا سوکھا ہے مسرے کو سمجھنا اوکھا ہے دروستی پڑھو دروشی پڑھو اللہ اللہ سہان اللہ اجازت الخفا یہ کتاب کا نام ہے السوائے المور کا کتاب کا نام ہے سائز کبرا کتاب کا نام ہے اب میں نام لیتا جاؤں آپ حیران ہو جائیں گے نام بس اتنا ہی کافی حضرت فا... حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں <تصفح> میں تجارت کے لیے منگ گیا تو ایک عبادت گاہ سے گزرا تو ایک بابے نے اندر سے مجھے بلایا کہنے لگے او ابن قحافہ میں نے ادھر دیکھا تو ایک بابا بیٹھا چار سال کا انہوں نے کہا ادھر آ ادھر آ محران ہو گیا کہ یہ بابا بھی لوٹے رہنا ہو تیرے باپ کا نام وہ ہے عثمان ہے اور تو قبیلہ قبیلہ علم میں, میں سے ایک قبیلے میں سے تو تیرا یہ قبیلہ ہے تو وہ قبیلے کا ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ بات تو سچی کر رہا ہے یہ بابا ممکن ہے میرے پردادے کو دیکھا ہو تو اس ان سے فرماتے ہیں، میں اندر چلا گیا فرمایا غم نہ کر میں تجھے اس لیے یہ نشانیاں دے رہا ہوں کہ میں نے کتاب پڑھی اس میں اللہ نے لکھ دیا کہ میرے یار کی نشانیاں یہ ہوگی میرے کے یار کی نشانیاں یہ ہوں یہ اس کو بھی سوچو اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کتابوں میں درج کر رہا ہے کہ میرا یار ایسا سونا میرا یار کالی زلف والا میرا یار وہ کے چہرے والا میرا یار یاسین کے دندان والا میرا میرا یار میرا زلف کاری والا میرا یار یہ اللہ نے اپنے حبیب کے تمام نقشہ کھینچ کے اس کے ساتھ لکھا کہ اس کا پہلا یار ہے اس کا نام ابو بکر ہے وہ ابو کوہبے کا بیٹا ہے اور فراہم جگہ کرنے والا ہے وہ کاروباری ہے فرمایا میں آپ کے بھائی میں نے جب چلی دیکھی رفتار کو سمجھا گیا کہ یہ وہی یار ہے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو کون بول رہا ہے مجھے میری طرف دیکھو کون بول رہا ہے ہاں وہ سویائی میں عبادت گاہ میں ایک پادری بول رہا ہے ایک غیر مدہ بول رہا ہے وہ کہتا ہے یار بھی ہے عثمان بھی ہے عمر بھی ہے علی بھی ہے حضور کے سارے یاروں کا نقشہ لکھا ہوا ہے معلوم ہوا اللہ نے اپنے حبیب کے اور اپنے حبیب کے یاروں کی داستان نے پہلے لکھ دی تھی یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابوگا کر ایسے ہوگا ایسے ہوگا عثمان ایسے ہوگا علی ایسے ہوگا یہ نشانیاں ساری آ جا کر قریب آ جا ڈرا کریب آ جا یہ اکاؤنٹ بول رہا ہے بابا بول رہا ہے چار سو سال کا ہے اور اس کا نام ہے شیخ ازدے اور دال شیخ ازد وہ شیخ ازد قبیلہ کا نام ہے قریب آ جا آ جایا بھیا تیری ران پر ایک کالا لکتا ہے جو سوا تیری ماں کے اور تیرے اور کوئی نہیں جانتا اللہ اللہ وہ تو سمجھ گیا کہ بھائی دیکھو ہاں ران تو ہے نا انسان خود ہی دیکھتا ہے کسول کرتے وقت یا ماں کو پتا ہے جبکہ وہ اس نے چھوٹے ہونے کو دیکھا انہوں نے کہا بات ٹھیک کر رہے ہیں یار کیسے بتا رہے ہیں کہ تیرا نام لکھا ہوا ہے پر اب میں تمہیں کہتا ہوں جزدی جا تیرے نئے نبی نے اران نبوت کا کر دیا ہے سب سے پہلے تم کلما پڑھنا ہے جاگ جاگ سنی جاگ توجہ دے سدی کے اکبر کا بیان ہے جو اول نمبر لے رہا ہے اس کے او نمبر کے اسباب بھی ہونے چاہیے کہ حاجی صاحب نمبر کیوں لے رہا ہے یعنی اس کے اسباب یہ ہے اور فراہم بھی نمبر لے رہا ہے اسباب کیا ہے سدی کے اکبر نمبر لے رہا ہے اسباب کیا ہے ایک سبب یہی ہے صدی کے اکبر کا تھا میں نے جو پہلے کلمہ پڑھا ہے میرے پہلے کلمے پڑھنے, پڑھنے کا سبب بھی پوچھو وہ کیا سبب ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ شیخ اسد نے کہا کہ اب جلدی پہنچے سرکار نے اعلان نبود کر دیا ہے اور سب سے پہلے تو نہیں پڑھنا ہے اور میرے بھی سلام عرض کر دینا کیونکہ اب چار سال کا ہو گیا ہوں میں سواری پر بیٹھنے کا آج میں پیدل چلنے کا میرے سلام حضر کر دینا یہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بیس اشاع نقل کیے ہیں اس بابے نے حضور کو کسیدہ بھیجا ہے کہ میرے یہ میری آرزو یہ میری آرزو یہ میری آرزو یہ میری آرزو کا کیا میں حضور میری گواہی دینا وہ حضرت ابو بکر سدی فوراً بھیج دیا پہنچتے ہی ابو جہل انتظار میں تھا انہوں نے کہا آ بارہ میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں وہ بھائی کیوں میرا انتظار کر رہا ہے فرمایا کہ آ کے نے میں نے تو کہ نہیں ہے نام نہیں ہے سرکار انہوں نے اعلان نبوت کا کیا ہے تو یار وہ تیرا یار ہے اس کو سمجھا اس کو سمجھا کہ یہ ہمارے بتوں کو گالی نہ دے حضرت احبوبہ کا سدیق سمجھ جائے جو بابا کہتا تھا بات ٹھیک نکلی قریب آئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا انہوں نے کہا جی نبوت کا اعلان کیا ہے تو ان کو جا کے سمجھاؤ تمہارا یار ہے پرانا یار ہے دو سال کا فرق تھا میں نے دوستوں زیادہ عوادت نہیں دی نا تاکہ پا... آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ بچپنا ہے تو ساتھ ہے جوانی ہے تو ساتھ ہے آئی. یہ بڑھتا جاتا ہے جو مضمون بڑا ہے تو میرے دوستو حضرت صدیق کے نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور یار کو میں سمجھاتا ہوں پہنچ کر میں ان کو یاد کرتا ہوں کہ آج میں کیوں کیا ہے کیوں کرما آپ نے پڑھایا ہے کیا وجہ ہے حضور کے دروازے پر پہنچے حضور نے پر میں آ مجھے تو تیرا انتظار ہے تیرے انتظار میں تیرے ان... کیونکہ میری بات کوئی نہیں مان رہا مجھے تیرے اوپر بھروسہ اعتماد ہے تو میری بات مان جائے گا آ جا میری بات سن لے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا پر اللہ محمد رسول نماز پا لیجیے بلا شخ بلا تردد پھر وہی حاجی صاحب والی بات کسی موجدہ سرکار ہاتھ نے فرمایا وہ جو بابے نے بتایا ہے وہ موجدہ تھوڑا ہے جو میرے ذہن یا موجہ ہے تو یہ بات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نبرات دیے ہیں اس کی تفصیل بہت بڑی لمبی چوری ہے میں آپ کو امید تو ہے آجی صاحب نے پہلے سنا دیا ہوگا لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق عرض کرتا ہوں کہ ہم جو انگوٹھے چومتے ہیں یہ سمجھ لو صدیق کی سنت ہے اور اس پر ہمارے علماء کی کتابیں لکھی ہوئی اعلیٰ حضرت کی بہت زخیم کتاب ہے ہم نے ان کے فیصلے چربے دیے اپنی کتابیں بنا ڈالی ہماری بھی کتاب ہے انگوٹھ ہے چومنا یا سدھی کے اکبر کی سنت ہے اور سنی سن، ہاں کا ایک عقیدہ ہے کہ عشق دلیل کا محتاج نہیں یہ ایک قاعدہ قانون آپ کے ذہن میں ہو عشق دلیل کا محتاج نہیں دلیل کو عشق کی محتاجی ہے عشق کو کسی دلیل کی محتاجی نہیں یہ سنی کا عقیدہ اس پر چلتا ہے کہ بھئی اصل تو ہم فتح میں اس طرف لے جائیں گے لیکن عشق میں یہاں لے آئیں گے کہ عشق دلیل کا محتاج نہیں ہے دلیل اس کی محتاج ہوتی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ یہ صحیح عزیز ہے اور اس پر جو اعتراضات اٹھتے ہیں جو صدیق کی حضرت روایت ہے وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہے حضور اندر بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق یہاں پہ اللہ آپ کو لے جائے ستون کے ساتھ یوں بیٹھے اور حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضور اندر بیٹھے دروازے کے اندر اندر بیٹھے تو حضرت صدیق اکبر ستون کے ساتھ یوں بیٹھے ان کا شاد محمد رسول اللہ حضرت ابو بکا صدیق انگوٹھے چومتے فرماتے ہیں سد محمد سد کے محمد جیسے تم ہم عشق میں پیار میں چوم لیا حضور اندر دیکھ رہے ہیں ادان ختم ہو گئی یہ روح بیان میں بھی ہے جلالان کے ہاشیے پر بھی ہے بہت بڑی دلیل ہے پختہ دلیل ہے تو حضور بھرا ہے کیا کر رہے تھے یہ انہوں نے کہا جی تیرے نام کی مشاق کر رہا تھا اور کیا کر رہا تھا تیرے نام سے جو پیار ہے اسی کو میں چوم رہا تھا بار بار چوم رہا تھا یہی پتہ چلا کہ عشق کو دلیل کی ضرورت کوئی نہیں عشک کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ صدیق نہ چومتا دل میں تصور کرتا کہ پہلے اضور سے پوچھ لوں کہ چوموں کہ نہ چوموں بنتا چلا کہ اس کو دلیل کی محتاجی نہیں ہے صدیق نے کہا یار کا نام ہے چومتے جا رہے ہیں حضور نے تصدیق فرما دی فرمایا میں آج جیسے تم چوم رہا ہے نا میرا جو امتی چومے گا ہاتھ سے پکڑ کر بحث میں لے جاؤں گا یہ سب کو سنا دے <laughs> یہ سب کو سنا دے رات کو میں نے سولہ رشما ہاں ہف صاحب کے یاد محفل یاد کیا کہ جانتے ہیں تو پکڑ کر لے جائیں گے بھائی <laughs> جو انگوٹھے چوم رہا ہے اندھیرے میں چوم رہا ہے ماں کو پتا نہیں نبی کو پتہ ہے اللہ علیہ وسلم جو اندھیرے میں چوم رہا ہے ماں ساتھ بیٹھی ہے ماں کو پتہ نہیں نبی فرماتے ہیں ہاں چوم لے, چوم لے ہاتھ سے پکڑوں گا بہت لے جاؤں گا تو حضور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر کا طریقہ برت رہے کل قیامت میں تم صدیق کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ میرے عزیزوں بہت سارا مضمون آگے چلتا چلا جائے گا ان انشاءاللہ العزیز میں نے تو نمونہ پیش کرنا تھا اور اللہ کرے حاجی صاحب کی عمر دراز ہو الحمدللہ انہوں نے اپنے مدرسے سے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اچھے اور اپنے صاحبزادوں کو بھی اللہ تبارک کو اس دا سینت المساجد سراج العلوم کو اور ہمیشہ ہمیشہ ترقی وفتا چلا جائے اور یہ میرا بیٹا کتاب لے ہے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا اعلان ہو جائے دیو بندی اور بریلوی میں فرق ایک حوالہ غلط ہو جائے میں اس کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ وہ میرے سے ہزار روپیہ گجرا والے میں سے وصول کر لے اور اگر میرا حوالہ کتاب میں مل جائے تو اور میں کچھ نہیں مانگتا وہ سنی بریز بھی بند ہے بس یہ کتاب ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ہاں پکا حوالہ ملے گا کہ یہ بہر کھڑے ہو جائے گا کوئی ہمارا شاگرد مگر تو آپ فراغت کے بعد لیتے جائیں میرے خیال میں اتنا کافی اللہ قبول فرماوے آخر و داوا نامی مستفا جانے رحمت پیلا کو سلام شمائے بس میں دت پیلا سلام شمائے بس پہ لاکھوں رحمتے حق کی ہونے لگی بارش دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں وہ زو جس کو سب کن کی کو جی اس کی نافذ حکومت پیلا کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا دین و دنیا دیے مال اور زر دیا ہوا دیے خلدو کا سر دیا دام نے مقصد زندگی بھر دیا ہاتھ جسمت اٹھا گ کر دیا موجے بہرے سمات پیلا کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کونس لام شمائے بز میں ہدایت دایت پیلا کون س جس رضان ہے لی یہ پیارا سلام جس رضان لی کھا یہ پیارا سلام اس کی پرنور تربیلا کون سا سیدی مرشدی دی کی بلا سیدی مرشدی کبلا شیخ ہلدی سنائی بے آلہ حضرت پیلا کونسا جس کی ہر ہر آدا سن دے جس کی ہر ہر سن دے موسا ایسے پیرے تریک پیلا کون سلام استعفیٰ جانے رحمت پیلا کون سلام شمائے بزم داسلام غیر والا سلام ارشاد جامن والیا 24 ستمبر کو بعد از الماد شاہ جامعہ مسجد نور عرفات کالونی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یاد میں عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے حضرت مولانا ابو تاہر عبد العزیز صاحب چشتی کا بیان ہو گئے قلوب بنا بے عشق کا, کا محبت محبت کا, و کا محبت وہ محبت حبیب کا و محبت محبت حبیب مر زکنا زیادہ تم منورا عوا مر زکنا زیادہ تم قتل مشرف حبیب الله سل حبیب محمد والی وصحبی